أعوذ باللہ من من مما فإن الله مکمل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 ایمان والا ہو اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا اس کا خرچ کیا ہوا رہے گا اور ضائع نہیں جائے گا لہذا معمولی سے معمولی چیز بھی خرچ کرنے میں آر نہیں سمجھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خنگار والوں کی شخص کی تم رات آگ سے بچوں چاہے کجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کجور کتنی کوتی ہے اس کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دے اتفارا والا بھی شک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی ہدیے کو شکیر نہ سمجھے کا جلا ہوا ایک کھڑ پایا وہی وہ دے دے, دے, دے سی پایا پکاتے ہیں نا جلا کے اس کو بال ختم کر دے ایک ہی وہ دے دے پایا اس کو حقیر نہ سمجھو تو اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے سب بتا ہے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 عمدہ ترین اور نفیس ترین باغ ہے اس سے نفیس مال میرے پاس اور کوئی نہیں تو میں اللہ کے راہ اس کو صدقہ کرتا ہوں میرو آپ یہ بڑا عمدہ اور اعلی باغ تھا اس کے اندر پانی بڑا عمدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی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 ایمان والے ہوں گے اور نیکی کو کام طور پر پالیں پھر پا اللہ نے فرمایا ہے لن تنا الراہ تم فکو ماتون تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اللہ نے ساری محبوب چیزیں جی خرچ کرنے کا نہیں کہا کہ بندے کی محبوب اور پسندیدہ تری جتنی بھی چیزیں ہیں ساری خرچ کر دی جائیں۔ نہیں فرمایا ہے پر میں اس میں سے کچھ خرچ کرنے کو کامل نیکی قرار دی ہے کہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو تو نیکی کامل ہو جائے گی سارے کا سارا خرچ کرنے کا نہیں کرا کل الحمی کان اسرا حرما عید اللہ ان کن تم فوجیں کل الحامی تمام کھانے کھانے کی ہر چیز کان علن حلال تھی لنی اسرا اولاد یاقوب کے لیے اسرا یعنی یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل کے لیے علامہ اسراعید مگر جو اسرائیل نے حرام کر لی ہی اپنے آپ پر من قبلی انت نز تورات کے نازل ہونے سے پہلے من قبلی اس سے پہلے انت نز کے تورات نازل کی جائے کل کہ تو تم لاؤ تو فت پھر اس کو پڑھو ان کو تم سواد اگر تم سچے ہو سما سورا اللہ ہند کا تو جس نے پھر اللہ پر جھوٹ باندھا واضح کا اس کے بعد فلا ہوں ظالم تو یہی لوگ ظالم ہیں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 قرآن میں ایک حکم آتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے پھر نیا حکم آ جاتا ہے نصف قرآن میں بھی ہے اس پر اعتراض کیا کہتے تھے تو میں یہ کام نہیں جو انجیل میں ہوا انجیل میں نصف کی وجہ سے انجیل کو جتلا دیا قرآن کے رصف کی وجہ سے قرآن کو جتلا دیا اتراج کرتے ہیں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 تو اجازت دے دی کہ ان کو اس کو بیکار نہ رہے تو اس دماغ میں لاؤ بس اصل کو مقصود شراب سے نفرت دلانا تھا اور شراب ہی کو دیکھ لیں کہ اس کی ازت اللہ تعالیٰ نے کیسے نظر کی پہلے اس کو سطرنگ اور رزقت ہنسانا دو چیزیں بیان کی الگ الگ کہ تم پلوں سے رقص چوڑتے ہو اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہو اور نشہ بھی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 تدریجن ہے تو نفق ان حکمتوں کے وجہ سے ہوتا ہے اخیر میں اصل حکم نازر کر دیا جاتا ہے جب معاملات سدھر جائیں بہتر ہو جائیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لولا قوم کی حدیثن بھی جاہلیہ اگر تیری قوم ابھی نئی نئی جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی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 تو قرآن پر اعتراض کرنے لگے اللہ سبحانہ و سر نے اس اعتراض کا یہاں پہ جواب دیا ہے کہ یہ نسخ تو تمہاری اپنی شریعت میں بھی موجود ہے یہودیوں کی شریعت میں بھی احکام منسوخ ہوئے ہیں لہذا یہودیوں کا یہ کہنا کہ تو میں نسخ نہیں حکم منسوخ نہیں اسے بے بنیاد اور غلط ہے کیونکہ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک کھانے کی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال تھیں سوائے اس چیز کے جسے اسراعیل نے یعنی یعقوب علیہ پر اصلاح السلام نے اپنے لیے حرام کر لیا تھا جن میں اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی شامل ہے انہوں نے اپنے آپ کا اسے حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا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 یہ اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام قرار دے دیا گیا حلال کو حرام کرنے کے لیے نظر ان کی شریعت میں جائز نہیں یہ آپو کا نہیں کہ اپنے لیے کوئی کام اس سے حلال کام سے رک جائے حلال چیز نہ کھانے پینے کی نظر مانگ ان کی شریعت میں جائے ہماری شریعت میں جائز نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ نے ما تحرم احل بھی فرمائی مرا با کا اگوا چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفارا دیا میں یہ کام جائز اور درست تھا ہماری شریعت میں نہیں پھر انہوں نے نظر مانی اور اس کو اپنے لیے حرام قرار دیا تو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 اسرائیل نے یاقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا اور یاقوب بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلاط والسلام کے تو ملت ابراہیمی ہے ملت ابراہیم میں تو ان کا گوشت حلال تھا وہ تو, تو یاقوب نے اپنے آپ پر حرام قرار پر دیا ان کے بیٹے نے تو پھر اس ملت میں حرام ہوا ابراہیم علیہ السلط والسلام کے پاس جا کے تو اس اطلاق کا بھی جواب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے پھر ایک روایت میں مصرد احمد کے اندر امن عباس علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار سوال کیے ان کے اللہ سب خانہ ہوا تعالیٰ نے جواب دیے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 کہ اگر اللہ تعالی کو شفا عطا پروائے گا تو اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دے گی اور ان کے پسندیدہ کھانے میں اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ مشروب میں اونٹ کا دودھ تھا یہ بات سن کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ ہو جائے تو یہ یہود کے شبوک و شبہات کا جواب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے سدا صلاح اللہ, اللہ نے سچ کہا ہے فتب ملت ابراہیم حمیفا تو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حمیفا یسو تھا نمشرقین اور مشرقوں میں سے نہیں تھا یعنی اللہ سبحانہ آنا ہوا کا یہ بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ قسم پہلے حلال تھی یہ جو قسم ہے اونٹ کے گوشت والی یہ قسم کھانے کی پہلے حلال تھی اس کے بعد اسرائیل اور ان کی اولاد پر حرام ہو گئی لہذا نصب صحیح ہے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 نہ یہود کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا نہ عیسائیوں کا دین ملت ابراہیمی کے مطابق رہا نہ ہی مشرے کین مکہ ملت ابراہیمی کو برقرار رکھ سکے دین اسلام ہی وہ واحد دین تھا جو ملت ابراہیمی کے اہم مواقع پر مطابق تھا اس لیے سب کو مشرقین مکہ کو بھی یہود کو بھی نہ کو بھی دین اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوة دي